بسمرحم نُرحیم لئی سلو کم کب لوکی وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَ الْمَالِ وتملبلتم ول سکینس وسین وس ن فر کتمف ندیم ادو سو بی سی و ضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم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 تولو یہ کہ تم پھیر لو وجو حکم اپنے چہرے قبل المشرقی مشرق کی جانب و اور مغرب کی جانب ولا اور لیکن البراء نیکی تو وہ ہے من جو آمنہ ایمان لائے باللہی اللہ پر ولیوم الآخری اور آخرت کے دن پر والملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ والکتاب اور کتابوں پر وََ نبی اور نبیوں پر وعت المالا اور وہ دے مال الحب بھی ہی باوجود اس کی محبت کے یعنی وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے ذویل قربا قریبی رشتہ داروں کو ولیطامہ یتیموں کو ولمساکین مسکینوں کو وبن صبیل مسافروں کو و سائلین اور سوال کرنے والوں کو و رقاب اور گردنوں میں نی غلام آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرے و اقام الصلاحہ اور وہ قائم کرے نماز و عات زکاتہ اور دے زکوٰۃ و اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں بہدم اپنے وعدے کو ادا جب بھی احاد و و کریں و صابرینہ اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں فلباسائ تنگ دستی میں و ذرائع اور تکلیف میں وہین الباس اور لڑائی کے وقت الا اک الدینہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سادہ کو سچ کہا اولا اکا اور یہی لوگ متقون پر پرہیزگار ہیں صد اللہ علیہ وسلم